ولا نبي بعد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود أزير بن الله وقالت النصار مسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يداهئون قول الذين كفروا من قبل آت لهم الله أنا يؤفكون صد اللہ علیہ وسلم. آج کے درس کا آغاز سورت توبہ کی آیت نمبر تیس سے کیا جا رہا ہے اللہ فرماتے ہیں یہودی کہتے ہیں کہ ازیر اللہ کا بیٹا ہے اور نسارا کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے عزیر علیہ السلام یہ ایک یہودی کاہن تھے یہودی پیشوا یہودی رہنما علیہ السلام سے چار سو چبن سال پہلے یہ فوت ہوئے یہودیوں کے ہاں ان کا مقام حضرت موسیٰ اور حضرت علیہ کے برابر تھا پھر یہودی اور غیر یہودی سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ جو توات موسی علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی وہ تورات عمالقہ یا بخ نثر کے حملے میں گم ہو گئی بعد میں حضرت ازیر نے اس تورات کو کلدانی رسم الخط میں تحریر کیا ابن کا معنی ویسے تو بیٹا ہے لیکن ابن کا لفظ لاڈلے اور چہیتے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ یہودی حضرت ازیر علیہ السلام کو اللہ کا لاڈلا اللہ کا پیارا اور اللہ کا چہیتا کہتے ہوں اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان میں سے بعض حضرت عزیر کو واقعی اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں اسی طریقے سے نسارہ یعنی عیسائی یہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں ابن اللہ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ خدائی اقانی میں ثلاثہ سے مکمل ہوتی ہے اقانی میں ثلاثہ کا سمجھانے کے لیے مانا ہم کر سکتے ہیں کہ عیسائی کہتے ہیں کہ خدائی تین ستونوں پر کھڑی ہے تین ملیں تین شخصیات ملیں تو خدائی مکمل ہوتی ہے یعنی باپ بیٹا اور روح القدس یہ جو عقیدہ ہے کہ تین شخصیات سے خدائی مکمل ہوتی ہے یہ عیصال علیہ اسلام کے دنیا سے اٹھائے جانے کے تین سو سال بعد عیسائیوں میں متعارف ہوا جس کو عقیدۂ تسلیس کہتے ہیں حالانکہ یہ جو لفظ ہے اقانی میں ثلاثہ کا یہ لفظ نہ تو انجیل میں ہے اور نہ ہی کسی ایپ میں عقیدہ تصلیس کا ذکر ہے کہ خدا تین ہے اور تین مل کر ایک ہے اور ایک تین ہے پھر یہ جو عقیدہ عیسائیوں کا تصلیس کا عقیدہ اس کی تشریح میں بھی ان کے ہاں اختلاف پایا جاتا ہے بعض عیسائی کہتے ہیں کہ خدا کی تین صفات ہیں قدرت حکمت محبت خدا کی یہ تین صفات ہے قدرت حکمت اور محبت قدرت کا نام ہے اب باپ اور حکمت کا نام ہے ابن بیٹا اور روح اور محبت کا نام ہے روح القدس یا بات عیسائی کہتے ہیں کہ خدا کے تین افعال ہیں افعال تخلیق حفاظت اور کنٹرول تخلیق کو اب کہتے ہیں اور حفاظت کو ابن کہتے ہیں اور کنٹرول کو روح القدس کہتے ہیں بل تو یہ عجیب و غریب عقیدہ ہے عیسائیوں کے ہاں تصلیف کا عقیدہ کہ تین خدا ہیں تین سے مل کر کھدائی مکمل ہوتی ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ تین کو خدا ماننے کے باوجود عیسائی یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم توحید کے قائل ہیں ہم واحد ہیں ہم مشرق نہیں ہیں ہم ایک کو مانتے ہیں تو تین کو ماننے کے باوجود عقیدہ توحید کا بھی دعویٰ کرتے ہیں حالانکہ یہ ایسا گورکھ دندا ہے اور ایسا عقیدہ ہے کہ شاید خود عیسائیوں کی سمجھ میں نہ آتا ہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تین مل کر ایک ہو اور ایک تین ہوں جبکہ الحمدللہ اسلام کا عقیدہ بڑا سیدھا سادہ اور صاف اور واضح ہے جو ہر کسی کی سمجھ میں آتا ہے اور اس عقیدے کو اللہ پاک نے قرآنِ کریم کی سب سے مختصر آیت میں سادہ الفاظ مختصر صورت میں سادہ الفاظ میں بیان فرما دیا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد کہدیر یہ اللہ ایک ہے اللہ سمد اللہ بے نیاز ہے لم يَلِد وَلَمْ يُولَد نہ اس کی اولاد ہے نہ اس کا کوئی والد ہے فَلَمْ يَقُلْ له قُفُوًا أَحَد اور نہ ہی اس کا کوئی ہم سر اور شریف تو کہاں مسلمانوں کا یہ سیدھا سادہ سا عقیدہ اور کہاں عیسائیوں کا یہ الجھن میں ڈالنے والا پریشانی میں ڈالنے والا عقیدہ ایک قسم کی پہیلی ہے پہیلی یہ بھی کیسے ہو سکتا ہے کہ تین ایک ہوں اور ایک تین ہو ہمارے ہاں بعض استاد پہیلی بیان کیا کرتے تھے یہ جو طالب ع مدرسوں میں منطق پڑھتے ہیں منطق تو منطق کے پڑھنے سے کہتے ہیں کہ پڑھنے والا بڑا ہوشیار ہو جاتا ہے بات کرنے کا سلیقہ آ جاتا ہے اور دلیل بیان کرنے کا ڈھنگ آ جاتا ہے اس کو جو منطق پڑھ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا جو زیادہ تیز تراری میں بات کرے تو لوگ لوگ اس کو کہتے ہیں زیادہ منطق نہ چلاؤ سیدھی سادی بات کروں تو کہتے ہیں بیٹا من تک پڑھ کر گیا گھر میں واپس تو دیہاتی باپ نے پوچھا بیٹا کیا پڑا ہے ناشتے کے دفترخان پر بیٹھے ہوئے تھے اور دو انڈے رکھے ہوئے تھے کھانے کے لیے تو اس نے کہا ایک ایسا فن ایسا علم پڑھ کر آیا ہوں کہ میں سابت کر سکتا ہوں کہ یہ دو نہیں ہے بلکہ تین یہ انڈے دو نہیں بلکہ تین ہے یہ ثابت کر سکتا ہوں میں بڑا تعجب ہوا کہ کی یہ کیسا علم ہے جو دو کو تین ثابت کر سکتا ہے تو بیٹا ثابت کر کے دکھاؤ تو انہوں نے کہا دیکھو ایک انڈا تو یہ ہو گیا ایک ہوا دوسرا یہ ہو گیا دو ہو گئے پھر دونوں کو کٹھے ملا کر رکھ دیا کہتے ہیں یہ دونوں کا مجموعہ ہو گیا یہ تین ہو گئے تو پہلے ایک اور دو اور دونوں کا مجموعہ تین تو وہ تو سیدھے سادھے دیہاتی تھے ابا نے کہا کہ یہ ایک انڈا تو میرا ہے اور ایک تیری اماں کا ہے باقی مجموعہ تم خود کھا لو تو تین میں ایک اور ایک میں تین یہ کیا عقید ہے کیا نظریہ ہے بڑا گورکھ دندا سمجھ میں کسی کے نہیں آتا تو فرمایا کہ یہودی کہتے ہیں ازیر اللہ کا بیٹا اور نصارا کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا کوم بھی افواہ اللہ کہتے ہیں یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں افواہیں ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ان پر کوئی دلیل حجت اور برہان نہیں ہے یداحون اور عیسائی بھی ان کافروں جیسی باتیں کرتے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں پران کہہ رہا ہے کہ یہ جو یہودی کہتے ہیں عزیب اللہ کا بیٹا اور نصارہ کہتے ہیں مسیح اللہ کا بیٹا تو یہ کوئی نیا عقیدہ نہیں ہے ان کا عقیدہ ان کافروں سے ملتا جلتا ہے جو کافر ان سے پہلے دنیا میں گزرے ہیں آپ برخوش کیجئے یہ دعویٰ کون کر رہا ہے اور یہ دعویٰ کس سے کس کی زبان سے بیان کروایا جا رہا ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے آپ نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا اور تاریخ کی اور مذہب کی کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا لیکن آپ فرمائیں اللہ کے حکم سے فرما رہے ہیں دعوی کر رہے ہیں کہ یہ جو یہودیوں اور عیسائیوں کا عقیدہ ہے یہ کوئی نیا عقیدہ نہیں ہے یہ بیٹا ہونے کا عقیدہ اور یہ تین ہونے کا عقیدہ اور یہ دو ہونے کا عقیدہ اور یہ چار ہونے کا عقیدہ یہ کوئی نیا عقیدہ نہیں ہے ان سے پہلے دنیا میں ایسے کافر گزر چکے کہ ان کا بھی یہی عقیدہ تھا جو کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا بیٹا ہے عیسائیوں کا عقیدہ ہے مثال کے طور پر مشرکوں کا عقیدہ یہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور کہا جاتا ہے دنیا کا بہت پرانا مذہب ہے ہندو مذہب ہندو مذہب کے اندر بھی تسلیف کا عقیدہ پایا جاتا ہے برہما وسنو اور وسیقہ یہ تین بڑے معبود ہیں ہندوؤں کے اسی طریقے سے مصری یہ بھی بڑی قدیم قوم ہے مصری تین معبودوں کو مانتے تھے دریف عزیز اور موریس یہ تین بڑے معبود تھے ان کے ہاں مجوسی چاروں عناصر کو خدا مانتے تھے آگ پانی مٹی ہوا یہ جو چار عناصر ہیں مجوسی ان کی عبادت کرتے تھے اور ان چاروں میں سے بھی سب سے بڑا معبود آگ کو سمجھتے تھے اسی طریقے سے یونانی وہ بھی تین خداوں کے قائل رہے ہیں اور چینیوں جاپانیوں ہندوستانیوں فارسیوں اور رومیوں ان سب کے اندر کسی نہ کسی شکل میں ابنیت کا عقیدہ پایا جاتا ہے فلاں اللہ کا بیٹا ہے فلاں اللہ کا چہیتا ہے ان ساری قوموں کے اندر یہ عقیدہ پایا جاتا ہے چنانچہ مصر کے جو فرآول تھے ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم کائنات کے سب سے بڑے دیوتا یعنی سورج کے اوتار ہیں اور ہندوؤں کے یہاں عقیدہ تھا کہ بعض قومیں ایسی ہیں کہ ان کا رشتہ سورج کے ساتھ ہے ان کا رشتہ چاند کے ساتھ ہے چنانچہ بعض قوموں کو کہتے تھے سورج بنسی اور چندر بنسی یہ ان کو کہتے تھے یہ ان کے ہاں کہ ان قوموں کے اندر سورج اور چاند کا خون دوڑ رہا ہے اور سورج اور چاند کو بڑا خدا مانتے تھے اور اسی طریقے سے ایران کے بادشاہ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہماری جگہوں میں خدا کا خون ہے اور چینی بادشاہ اپنے آپ کو آسمان کا بیٹا کہتے تھے تو دنیا کی یہ جو بڑی بڑی قومیں گزری ہیں یونانی ایرانی رومی اور چینی اور جاپانی اور ہندوستانی ان ساری قوموں کے اندر ابنیت کا عقیدہ کسی نہ کسی شکل میں پایا جاتا ہے ابنیت یعنی فلاں اللہ کا بیٹا ہے فلاں اللہ کا رشتہ دار ہے فلاں کی رگوں کے اندر خدا کا خون پایا جاتا ہے یہ عقیدہ ان قوموں کے اندر پایا جاتا ہے ڈاٹ اب ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آپ چین گئے نہ جاپان گئے نہ ہندوستان تشریف لائے نہ روم کو دیکھا نہ ایران کو دیکھا نہ وہاں کی کتابیں پڑھی نہ وہاں کے مذاہب کا مطالعہ کیا اور آپ عرب کے ایک دور دراز شہر مکہ میں بیٹھ کر یہ دعویٰ کر رہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی جو باتیں ہیں اور ان کا جو عقیدہ ہے یہ کوئی نیا عقیدہ نہیں دنیا کی دوسری قوموں میں بھی یہ مشرکانہ عقیدہ پایا جاتا ہے حضور نے یہ فرما دیا اور جب لوگوں نے تحقیق کی کیا واقعی محمد کی بات سچی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو تحقیق سے ثابت ہوا یہ واقعی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ بالکل سچ ہے دوسری قوموں کے اندر بھی تسلیس کا عقیدہ ہے اور ابنیت کا عقیدہ ہے تو حضور کا یہ بیان کرنا اور پھر حقائق سے اس کی تصدیق ہونا یہ حضور کی بھی صداقت کی علامت اور قرآن کی بھی صداقت کی دلیل ہے یوزاحون قبین قفر قبر فرمایا کہ یہ بھی ان کافروں جیسی باتیں کرتے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں کا اللہ اللہ ان کو تباہ کرے ان یو فکون یہ کہاں بھٹکتے پھر رہے ہیں ان میں سے کوئی کہتا ہے ازیر اللہ کا بیٹا اور کوئی کہتا ہے مسیح اللہ کا بیٹا حالانکہ انہوں نے انسانوں, زن انسانوں جیسی زندگی گزاری وہ انسانوں کی طرح پیدا ہوئے انسانوں کی طرح ان کا بچپن گزرا انسانوں کی طرح کھاتے تھے پیتے تھے سوتے تھے جاگتے تھے بیمار ہوتے تھے تندرست ہوتے تھے چلتے پھرتے تھے ان میں سے بعض نے شادیاں کی ان کی اولادیں ہوئیں انسانوں کی طرح اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے اور سب سے بڑی تعجب کی بات یہ کہ جن کو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے ہیں وہ خود کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے نہیں اللہ کے بندے ہیں چنانچہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا مکربون مم یسن کفن عبادت ہی الیہ جميعا مسیح علیہ السلام اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے تھے مسیح علیہ السلام اس میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے تھے کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں اور اللہ کہتے ہیں جو کوئی اللہ کی عبادت اور اللہ کی بندگی میں شرم محسوس کرے گا اور تکبر کرے گا تو ان سب کو اللہ کے سامنے جمع کر دیا جائے گا حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ کا بندہ ہونے میں فخر محسوس ہوتا تھا عزت محسوس ہوتی تھی اور اللہ کی بندگی ہے بھی عزت کی چیز اللہ کی بندگی یہ ذلت کی چیز نہیں ہے اللہ کی بندگی عزت کی چیز ہے کسی بندے کی بندگی یہ ذلت کی چیز ہے لیکن اللہ کی بندگی عزت کی چیز ہے چنانچہ آپ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں اللہ پاک نے عزت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے تو وہاں حضور کی بندگی کو ذکر کیا ہے بندگی کو ذکر کیا جیسے واقعہ مہراج سبحان لگی اثرا بہت ہی پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی یہ نہیں کہا پاک ہے وہ ذات جو رسولوں کے سردار کو لے گئی جو رحمت للعالمین کو لے گئی یوں نہیں بلکہ فرمایا پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی اب یہ مقام تھا حضور کی عزت کے بیان کا تو اللہ نے یہاں پر حضور کی بندگی کو ذکر کیا ہے. کسی اور بصف کو ذکر نہیں کیا کسی طریقے سے آپ دیکھیں نماز میں ہم پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ اللہ اللہ و اشہد میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں آپ کی بندگی کا ذکر کیا اور بندگی کا ذکر پہلے کیا اور رسول ہونے کا ذکر بعد میں کیا ہے تو فرما اللہ اللہ ان کو تباہ کرے انا یہ کہاں بھٹکتے پھر رہے ہیں اور آگے فرما اخبار ہوں میں روحبان ہوں اور اللہ بن مریم انہوں نے اپنے صوفیوں کو اور اپنے مولویوں کو رب بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر اور مسیح ابن مریم کو انہوں نے رب بنا لیا اخبار حبر کی جمع ہے عالم کو کہتے ہیں اور روحبان راہب کی جمع ہے عام طور پر صوفی کو کہتے ہیں عبادت کرنے والا جس نے دنیا کی زندگی کو چھوڑ دیا ہو اللہ کی عبادت کے لیے اس کو کہتے ہیں راہب تو اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے صوفیوں کو اپنے بزرگوں کو اپنے مشائش کو اور اپنے علماء کو رب بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر یہاں تفصیلوں میں ایک واقع نکھا ہے کہ ابی بن حاتم یہ حاتم تائی کے بیٹے تھے حضرت ادی اور حاتم تائی آپ جانتے ہیں عرب کا مشہور سخی جس کی ثقافت کے واقعات بہت زیادہ ہے تو ادی حاتم کے بیٹے تھے اس نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا ابھی نے تو یہ عرب کو چھوڑ کر شام بھاگ کیا اور اس نے عیسائی مذہب کو قبول کر لیا اتفاق سے ایک جنگ میں اس کی بہن مسلمانوں کے ہاں گرفتار ہو گئی اور اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا حضور کو جب پتہ چلا کہ یہ حاتم تائی کی بیٹی ہے تو حضور نے اس کا بڑا اعزاز اور اکرام کیا اس لیے کہ اگرچہ حاتم تائی مشرک تھا لیکن بہت بڑا سخی تھا اس نے انسانیت کی بڑی خدمت کی تھی تو اس لیے حضور نے اس کی بیٹی کا بڑا اکرام کیا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے بڑی متاثر ہوئی شام گئی اور وہاں سے اپنے بھائی کو واپس لے کر آئی اور پھر اس کو مجبور کیا تو مدینے میں محمد کی خدمت میں جا کر حاضر ہو جاؤ چنانچہ ابھی اپنی بہن کے کہنے پر مدینہ منبرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جب یہ مدینہ میں آئے تو ایک تحلقہ سمجھ گیا لوگوں کے اندر کہ کا بیٹا تائی کا بیٹا آیا اور جب یہ آئے تو اتفاق سے اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسے کریما پڑھ رہے تھے جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر سنائی خز اخبار اللہ کو چھوڑ کر اپنے بزرگوں کو اور اپنے مولویوں کو رب بنا لیا یہ احت کریمہ پڑھ رہے تھے تو حضرت عدی نے ارض کیا اے محمد میں خود عیسائیوں میں رہا ہوں عیسائی تو کبھی یہ نہیں کہتے کہ ہمارے مولوی رب ہیں ہمارے بزرگ رب ہیں اللہ کیسے کہہ رہا ہے کہ انہوں نے رب بنا لیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادی سے سوال کیا اے ابھی کیا ایسا نہیں کہ تمہارے مولوی جس چیز کو حلال کہتے ہیں تم بھی حلال کہتے ہو اگر اللہ نے اس کو حرام کہا ہو اور تمہارے مولوی جس چیز کو حرام کہتے ہیں تم بھی حرام مان لیتے ہو اگر کی اللہ نے اس کو حلال کہا ہو کیا ایسا نہیں ہے تو عدی نے کہا واقعی ایسا تو ہے ہمارے اندر یہ خرابی پائی جاتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی ہے مولویوں کو اور بزرگوں کو رب بنانا یاد رکھیے قانون سازی کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے کون سی چیز حلال اور کون سی چیز حرام یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے کوئی دوسرا اللہ کی حلال چیز کو حرام نہیں کر سکتا اور حرام کی ہوئی چیز کو حلال نہیں کر سکتا اگرچہ اللہ کا نبی ہی کیوں نہ ہو چنانچہ آپ دیکھیں سورج تحریم میں اللہ نے فرمایا اپنے پیغمبر سے یا ایبی جو تحرم تو ہر اللہ اے میرے نبی جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے اس کو آپ حرام کیوں کرتے ہیں تو ثابت ہوا کہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو اللہ کا نبی بھی حرام قرار نہیں دے سکتا جس چیز کو اللہ نے حلال یا حرام کیا ایک مفتی اور ایک عالم اس کو بیان تو کر سکتا ہے کہ اللہ نے اس چیز کو حلال کیا اور اس چیز کو حرام کیا لیکن اپنی طرف سے کسی مولوی کسی پیپ اور کسی بزرگ اور مفتی کو کسی چیز کو حلال حرام قرار دینے کا اختیار حاصل نہیں ہے تو کہ سرمایہ اخبار من دون اللہ انہوں نے اپنے بزرگوں کو اپنے علماء کو رب بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر بل مسیح ابن مریم اور مسیح مریم کے بیٹے کو رب بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر مما الا ابرو الہم واحدا حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ یہ صرف ایک معبود کی عبادت کریں صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں لا الہ الا اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اما یشرکون اللہ پاک ہے ان سے جن کو یہ اللہ کا شریک بناتے ہیں تو بھائیو یاد رکھیں شرک کی مختلف قسمیں ہیں ایک ہے شرک فی ذات اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا ایک ہے شرک فی صفات اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا ایک ہے شرک فی ربوبیت ربوبیت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور ایک ہے شرک کی شریعت کے شریعت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا کہ حلال حرام کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے اس اختیار کو ثابت کریں تو یہ بھی شرک ہوگا اور آگے سمے کہ یورید ناجی اون یہ یہودی اور عیسائی چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں اپنے منہوں سے اللہ اکبر اللہ فرماتے ہیں ان یہودیوں اور عیسائیوں کا جرم صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے دین کا حلیہ بگاڑ دیا بلکہ ان کا جرم یہ بھی ہے کہ جو دین حق ہے دین اسلام اس کے چراغ کو بھی گل کرنا چاہتے ہیں اس دین کو بھی دنیا سے ختم کرنا چاہتے ہیں کسی کا ترجمہ اردو کے اس شیر میں استعمال کیا گیا ہے نور خدا ہے کفر کی حرکتوں سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا تو یہ اسی آئت کریمہ کا ترجمہ ہے کہ یہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجانا چاہتے ہیں بھیا اب اللہ اللہ من رہ لیکن اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا بلو کری حل اگرچہ کافر اس کو ناپسند کرے اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو مکمل کرتے کے رہے گا اگرچہ کافر اس کو ناپسند کرے چنانچہ اللہ نے اپنے نور کو مکمل کیا اپنے دین کو مکمل کیا دیکھیے دین کا مکمل ہونا دو اعتبار سے ہے ایک دین کا اپنی ذات کے اعتبار سے مکمل ہونا اللہ نے اس اعتبار سے بھی دین اسلام کو مکمل کیا چنانچہ جب دین مکمل ہو گیا تو اللہ پاک نے یہ ایسے کریمہ اتاری اکمل تو لکم دین اکم متمم تو علیم نعمتی بارکم اسلام دینا آج میں نے تمہارے لیے اپنے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو تمہارے اوپر پورا کر دیا تو دین اپنی ذات کے اعتبار سے مکمل الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایسا دین عطا کیا ہے جو پیدا ہونے سے لے کر وفات تک ہر قدم پر ہماری رہنمائی کرتا ہے